نیچے بھائی شب بے حد اہم رات ہے کسی شورت سے بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے اس مبارک شب میں اللہ تبارہ کا بتا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا آپ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب بار یعنی چھٹکارا کی نہیں ہوگی نمبر ایک شراب کا آدی نمبر دو ماں باپ کا نام فرمان نمبر تین زنا کا آدی نمبر چار قطع تعلق کرنے والا نمبر پانچ تصویر بنانے والا اور نمبر چھیر، چغل خور حدیث کے الفاظ یہاں پہ گئے آگے اسی طرح کہیں جادوگر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند کخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرفی مغزو کینا رکھنے والے پر بھی اس رات مغرت کی شہادت سے محرومی کی وحید ہے چنانچہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کے متذکرہ یعنی بیان کردہ گناوں میں سے اگر معاذ اللہ کسی گنا میں ملبت ہو تو وہ بالخصوص اس گنا سے اور بالعموم ہر گنا سے شب براعت کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں اور اگر بندوں کی حق تلفیاں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی ترکیب فرما لیں